آزمائشیں. پیغمبر پر بیتتی ہیں اللہ کے نیک بندوں پر بیتتی ہیں دکھ کیوں آتے ہیں آخر؟ یہ راستہ اتنا کٹھن کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے پیغمبر رسول کوئی نہیں بچتا سب دکھ اٹھاتے ہیں اس راہ میں سب پریشانی اٹھاتے ہیں کس کی لیے آتی ہیں پیغمبر کے اوپر ایک موٹی سی بات ہے دنیا میں آپ کسی کی بھی دوستی کا اگر دعویٰ کریں تو وہ کوئی بھی دوست آپ کی دوستی کو تسلیم نہیں کرتا جب تک آپ اس کے لیے کسی مصیبت کو برداشت کر کے نہ دکھائیں اور کسی آزمائش کی گھڑی میں اس کے ساتھ نہ دیں جب چھوٹی سی دوستی اپنے لیے ثبوت مانگتی ہے آزمائشوں کا تو جس شخص نے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کی بات کی ہو وہ بغیر ثبوت دیے اس دعوے کو کیسے تسلیم کیا کرا سکتا ایمان ایمان اتنا بڑا دھاوا ہے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہے کہ آزمائش کی راہ میں دکھ بھی آتے ہیں چوٹے بھی آتی ہیں زخم بھی آتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ شکست نہیں آتی سچائی کی راہ میں شکست نہیں ہے زخم ہے شکست نہیں ہے فدا بھی ہے اس راہ میں اور زخم بھی ہے اس راہ میں لیکن شکست نہیں ہے میں سچائی کی راہ میں جو کوئی بھی زخم لگتا ہے اس کو شکست نہیں مانتا جیسے اوہد میں حضور وسلم کے صحابہ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے اور کافی اور مشقی نے مکہ کو نقصان نہیں پہنچا کثیر تعداد میں شہید ہوئے صحابہ کرام زخمی ہوئے قیدی ہوئے کیا ہار گئے کیا ہم یہ مانیں کہ سچائی کی راہ میں ہار بھی آتی ہے لیکن جس جنگ میں اللہ کے رسول خود موجود ہوں صحابہ کرام کی جماعت موجود ہو وہاں تو کوئی ایمان کی کمزوری کا مسئلہ بھی نہیں ہے اس جماعت کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی زخم لگ سکتے اللہ کے رسول کی قیادت میں جو جنگ لڑی جائے زخم لگ سکتے ہیں لیکن زخم تو تجربہ ہوتے ہیں زخم تو جد کا نام ہوتے ہیں اور زخم اپنے زخموں کو یاد رکھتی ہے اس کے زخم تو چراغ بن جاتے ہیں جو ہر دھیرے میں روشنی دیتے ہیں اس لیے صحابے گرام نے رحد کے بعد پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا شکست اصل میں سر کٹانے کا نام نہیں ہے سر کا نام جھکا دینے کا نام ہے اگر آپ کے جائیں اور آپ چھوڑ تو یہ شکست ہے مضبوط کرنے والی شے ہوتی ہے کیونکہ آدمی جس نظریے کے لیے گالی کھاتا ہے اس سے اور زیادہ محبت کرنے لگتا ہے اور جس نظریے کے لیے زخم اٹھاتا ہے اس سے اور زیادہ چ جاتا ہے یہ, خود... یہ نفسیات ہے اگر آپ کسی نظریے کے لیے اور کسی دعوت کے لیے اور کسی پیغام کے لیے دوسرے کا الزام برداشت کریں گے یا دوسرے کی گالی کھائیں گے یا دوسرے کی مخالفت برداشت کریں گے تو آپ اور محبت کرنے لگیں گے اور زیادہ وابستہ ہو جائیں گے اس نظریے سے تو امت کی تربیت کرنے کے لیے یہ سب ہوتا ہے سچائی کے قافلے کی تربیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے یہ اور آگ میں تب کے یہ سونا بن کے نکلے کھڑا سونا بن کے لیے. صاحب کے رام نکل گئے افتاؤ کیا کچھ بیت گئی میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے درس میں صاحب گرام کے اوپر ملک حفشہ پہنچے اپنے کے دربار میں اور اس کے بعد مشرقی نے مکہ جو ہیں یہاں پہ پیچھا نہیں چھوڑا جناب اب تو پلاننگ کرتے ہی رہتے تھے رسول اقدس ارزا وسلیم کے خلاف اب یہ کہ انہوں نے چلے گئے وہاں پہ جانے کے بعد حفشہ جانے کے بعد کیا کریں کون سا ایکشن لیں مسلمانوں کے خلاف تو یہ امربن عاص اور عبداللہ ابنغبیہ یہ دو آدمی ڈپوٹ کیے گئے اور یہ بہت سارے تحفے اور تحائف لے کر کے نجائشی کے دربار میں اس کی کیبنٹ کے منسٹر سے ملے اور وہاں پر یہ پیش کیے ان کو تحائف اور بڑی تعریفیں کی ان کی اور تعریفیں کرنے کے بعد یہ بتایا کہ آپ کے شہر ملک میں کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو ہمارا دین تو مانتے نہیں وہ آپ کا دین بھی مانتے نہیں اور عیسیٰ اسلام کے بارے میں بھی غلط خیالات رکھتے ہیں غلط خیالات رکھتے ہیں اگر آپ نے ان کے کو اوپر کوئی پکڑ نہ کی اور گرفت نہ کی اور اپنے ملک سے نہیں نکالا تو فتنا پر پکڑ دیں گے یہاں وہ لوگ دیکھیے پہلی فرصت میں آپ ان کو یہاں سے نکال لیں منسٹرس کا ہموار کر لیا پہلے نجائشی سے بات کرنے سے پہلے ہموار کر لیا اور وہ اچھی طرح سے اشتہار دے دیا حالات کی غلط تصویر سچے لوگوں کے سامنے مسائل بارہ آتے ہیں دشمن حالات کی غلط تصویر پیش کرتے ہیں دوسروں کے سامنے صفائی کا موقع ملتا نہیں اور بچارے مجرم بن جاتے ہیں یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ماحول تیار کر لیا گیا اور یہ دونوں حضرات امریک نے اچھی طرح بھڑکا دیا نجاشی والوں کو چنانچہ طلب کر لیا دربار میں نجاشی نے بادشاہ نے ملکیا کہلاتا ہے ملک جو آج کل اس نے طلب کر لیا اپنے دربار میں یہ لوگ بھی آئے نے مکہ کا وقت بھی آیا مسلمان بھی آئے اور ان کی قیادت جناب علی ابن ابی طالب کے بھائی جناب جعفر ابن ابی طالب کر رہے تھے دربار میں آئے یہ لوگ تو پورے آداب شاہی کے ساتھ انہوں نے پورے جو اس کی جو کسٹمس ہوتے ہیں پورے نبھائے مسلمان تو اللہ کسی سوا کسی کے آگے سر چکاتے نہیں انہوں نے کوئی کورنش نے بجا لائے کوئی آداب نہیں بجا لائے کوئی سر نہیں چکایا سینہ تان کے گئے اور جا کے کٹھرے میں کھڑے ہو گئے پہلی گستاخی تو یہی تھی جس نے جذب کر دیا پورے نیاشی کے وزرا کو نیاشی نے بھی غزب نہ آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں انہیں آداب شاہی کی تمیز نہیں ہے یہ میرے ملک میں کون چلے آئے سوال کیا کہ تم لوگ کیوں نہیں جھکتے کیوں نہیں جھکے تم جو شاہین شاہ جو شاہی اداب ہیں کیوں نہیں جھکے تمہارا کون سا مذہب ہے جو نہ بت پرستی ہے نہ عیسائیت ہے مذہب کون سا ہے تمہارا صحابی رسول جناب جافر محبت طالب آگے بڑھے اور کسی کسی نہیں گاہ ال میںربار پوچھا نے, جب دربار میں گہے اس نے, اس نے کہ تم آئے کیا ہو مقصد کیا ہے تمہارا دنیا میں اسلام کا اور تمہارے رسول کا مقصد کیا ہے دنیا میں تو دیکھئے کہ ایک جملے میں جو سمیٹ دیا صحابی رسول نے ہم تو اس کو گھنٹوں میں نہیں بیان کر سکتے اس بات کو جو چند اس لیے کہ اسلام کے کر شناخت ہے فہما نہیں کر سکتا الفاظ کو غور فرمایا کیا فرمایا جئنا من عباد العباد نہ شاہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اس کی غلامی میں لے آئیں جو سارے انسانوں کا جی نہ عباد البادل احباب اس کی غلامی مل گیا اس لیے ہمارے جعفر متاب نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے بادشاہ یہ پوری قوم یہ پوری ان کی نہشام نے پوری نقل تقریر نقل کی ہے اے بادشاہ ہم ظلمت میں ٹھوکرے کھاتے ہوئے قوم تھے ہمارا کوئی کردار نہیں تھا ہمارا کوئی عقیدہ نہیں تھا مورتی کی پوجا کرتے تھے ہم لوگ رزیر کھاتے تھے مردار کھاتے تھے رشتوں کو احترام نہیں کرتے تھے ہمیں سے طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا ہمارے ہاں معلوم کہ کوئی داد رسی نہیں تھی۔ جس کے ہاتھ میں طاقت تھی اسی کے ہاتھ میں سارے وسائل تھے۔ اور اس حال میں ہم نے کہ ہمارے پر لن رہن فرمایا ہم میں سے ہم میں ایک اصول بھیجا ایک شخص بھیجا جس کی سچائی سے جس کے کردار سے جس کی پاکیزگی سے ہم اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے خاندان کی تاریخ سے ہم اچھی طرح واقف تھے۔ وہ ہمارے درمیان آیا اس کی شرافت کے ہم لوگ گواہ تھے ہمارا پورا معاشرہ گواہ تھا۔ اس نے اپنے کسی معاملے میں بھی معاملے میں بھی کبھی نہ کسی کو دھوکا دیا تھا نہ کوئی دغہ دی تھی نہ کوئی فریب وہ امانت دار تھا صادق تھا رمین تھا وہ ہمارے درمیان سے اٹھا اور اس نے کہا کہ اے لوگو ایک اللہ جو مالک حقیقی ہے پوری کائنات کا اور جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اس کے کہنا مانو اس کے احکامات کے آگے جھکو کمزوروں کو نہ ستاؤ بیواؤں کو ان کے حق دو ذہیبوں کی مدد کرو بھولے بھٹکوں کو راہ دکھاؤ ہمیشہ سچ بولو امانت دار رہو جھوٹ مت بولو دگا بازی سے کام مت لو اس نے ہمیں بتایا کہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک رہو اپنے وعدے پورے کرو مہادات کا پاس کرو پاک دامن اور دو پر تہمتیں نہ لگاؤ اس نے ہمیں سکھایا کہ صرف ایک خدا ہی تمہارا کارساز ہے اس کے علاوہ کسی سے خوف نہ کھاؤ کسی کے آگے نہ جھکو کسی کے آگے سر نہ ٹیکو کسی سے کوئی امید وابستہ نہ کرو اسی نے ہم سے کہا کہ پورے جتنے بھی تمہارے پر حقوق عائد ہوتے ہیں سماج کے سارے لوگوں کے ان سب کو ادا کرو۔ یہ سب باتیں ہم نے سنی ہم نے تسلیم کر لیا اس کو ہم نے اپنی گناہ کی زندگی چھوڑ دی زندگی میں اجالا لے آئے ہم اس کے تعلیمات کا زندگی بدل گئی ہماری ہم عورتوں کو ان کے حقوق دینے لگے ہم رشتہ کا احترام کرنے لگے ہم اللہ کی ادات کرنے لگے مالک کی اتعد کرنے لگے اس جرم میں لوگوں نے ہمارے پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہمارے لیے زمین میں رہنا دوبر کر دیا ہمارے لیے مک... وہ سرزمین عرب تنگ ہو گئی تو ہم انصاف کی تلاش میں بھاگتے ہوئے اس امید پر آپ کے ملک میں آئے کہ شاید آپ کا ملک ہمیں انصاف دے صرف ہمارا یہ جرم ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی جرم نہیں ہے ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے سنتا رہا جاہر طالب سنتا رہا اور نجاشی غور سے سنتا رہا اس بات کو جا تقریر کرتے رہے اس نے کہا عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے بارے میں تم غلط خیالات رکھتے ہو جعفر جاہر طالب نے آگے بڑھ کر پھر قرآن کریم کی سور مریم کی آیات تلاوت فرمائی جو آخر تک انہوں نے پڑھا وہ پڑھتے جا رہے تھے اور نجاشی کا دل پگھلتا جا رہا تھا رکو ختم ہوتے ہوئے اس کی آنکھیں چھلک آئیں زمین پہ سے ایک تنکا اٹھایا اس نے اور پورے درباری کو مخاطب کر کے کہا قزم خدا کی جو یہ کہہ رہے ہیں عیسا اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے اور میں اس بات کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ موسا کا کلام جس چراغ سے نکلا ہے یہ اسی چراغ کی روشنی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے بچوں کی طرح رونے لگا آنسو بھائیں لگا نجاشی باقاعدہ اس کے بعد اس نے کہا اگر وہ رسول یہاں ہوتا تو میں تو اس کے قدم دھو کر کے پیتا اور جو لوگ میرے میرے ملک میں انصاف کے تلاش میں آئے ہیں تمہاری رشوتوں کی وجہ سے میں ان کو اپنے اپنے انصاف سے محروم نہیں کروں گا یہ لوگ نہیں جائیں گے یہ لوگ یہیں رہیں گے اور حکومت کی حمایت ان کو حاصل رہے گی نجاشی نے کہا اس کے بعد اپنے بیٹے کو نجاشی نے حضور اقبص کی خدمت میں بھیجا وہ خط موجود ہے آج تک جو حضور اقبص کو اس نے لکھا تھا اور اس میں لکھا کہ یار اللہ یہاں شروع ہوتا رہ میں حاضر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں حکومت کی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں لیکن میں اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں اظہار وفاداری کے طور پر کہ یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ جو حکومت فرمائیں گے اس کی تعمیل کی جائے گی ظاہر اس خط کے بعد یہ سوالی ہی نہیں ہوتا کہ یاشی مسلمان تھا کہ نہیں تھا آج جو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے صاحب کے نے جا کر کے ایتھوپیا کے اندر بھی نجاشی کی حکومت کی حمایت کی اور اس کے بعد اس کی طرف سے لڑے تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ نجاشی خود مسلمان ہو گیا باقاعدہ حضور اقدس علیہ وسلیم کو جب نجاشی کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے مدینہ منورہ میں نماز جنازہ ادا فرمائی اس کی اور کہا کہ اپنے بھائی نجاشی کے لیے نماز پڑھو مسلمانوں اپنے بھائی کہا آپ نے سلو اللہ اپنے بھائی کو اوپر نماز پڑھو تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہے تو وہاں پر یہ سوال دوسرا کوئی سوال اٹھتا ہی نہیں ہے خلطے مبس کرنے کے ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول نے جس کو اسلام کی فرمائی ہو اس سے بڑا مسلمان کون ہو سکتا تعداد جو کہ میں چلی گئی تھی حضور تو اکیلے تھے ہفشے میں چلی گئی تھی اکیلا طوفان کے چکروں کا مقابلہ کر رہے تھے حضور اکیلا چٹانوں سے ٹکرا رہے تھے حضور کوئی خوف نہیں لیکن یہ کہ اسلام کی بےچارگی کا احساس تو تھا ایک اکیلے آدمی کہاں تک طوفانوں سے لڑ سکتا ہے راتوں میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ عمر ابن حشام، عمر ہیشام عمربنشام یا عمر عمربن خطاب ان دو میں سے کسی ایک کو اے اللہ اسلام کی توفیق قطع فرما دے یہ دعا آپ مانگتے تھے اے اللہ اسلام کو عزت نہ فرما دے اسلام کو کوئی طاقت نہ فرما دے غیب سے کوئی میری مدد فرما دے اے اللہ سلطانہ کوئی مدد ہے اللہ. غیر سے دامن میں حضور وسلم بیٹھے ہیں تنہا ابو جہل گزر رہا تھا کوئی... میں سمجھتا ہوں کہ زیدم کے گھر جانے کے لیے کیونکہ کوئی صفائی کی کے دامن میں القم کے گھر ہے جو مسلمانوں کی پناہ گاہ تھا مکہ کے عام راستے سے الگ خانے کا وہاں سے صاف نظر آتا تھا آپ بیٹھے تھے سب کے دامن میں ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمارے محبود کو گالیاں دیتا ہے جو ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتا ہے اور یہ کہہ کر کہ حضور کے حضور اقدس صلی اقبال اسلم کے چہرے کے اوپر ایک پتھر اٹھا کے مارا پتھر آپ کی پیشانی مارک پہ آ کے لگا پیشانی آپ کی زخمی ہو گئی یہ سلسلہ یہاں ختم ہو گیا. ابن جدان کی کنیز نے سارے واقعہ دیکھا یہ سارا واقعہ ہوا کہ حضور بیٹھے خاموش آپ نے کوئی چیلنجنگ بات نہیں کی تھی کسی کے جذبات کو نہیں چھوا تھا خاموش آپ بیٹھے تھے اور پتھر کھانے کے بعد آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی خون بہن لگا لیکن آپ نے کوئی لفظ نہیں کہا کنیز کا دل پھسیج گیا آنکھیں آنسو سے بھر اس کی اس نے کہا کہ نہیں یہ واقعہ جب تک میں حمزہ کے آگے اب ہمارا کے آگے نہیں رکھ دوں گی مارا حضرت حمزہ کی کنیت ہے جب تک ان کے آگے نہیں رکھ دوں گی ساری بات اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی حمزہ کہیں شکار کو گئے ہوئے تھے حضور پہ ایمان نہیں لائے تھے کہیں شکار کو گئے ہوئے تھے کھڑی رہی شام تک شام کے جب آئے حضرت حمزہ گھوڑے پہ سوار یہاں کیوں کھڑی ہو تم کیا بات ہے آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کیا محمد آپ کا بھتیجا نہیں ہے کیا بنو ہاشم اس کا کوئی نہیں ہے کیا کوئی آسرا نہیں ہے جو شخص چاہے اس کا کوئی بھی سلوک کر سکتا ہے کوئی صاحبان نہیں اس کے لیے کیا ہوا مجھے بتاؤ نے کہا کہ بتاؤ بات کیا ہے قسم خدا کی ابو امارہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے یہاں پر پہاڑ کے دامن میں کوئی صفا کے دامن میں ابو جہل آیا ابو جہل کو ہم لوگ ابو جہل کہتے ہیں اس کا نام جو ہے امرف نحشام ہے کنت ابوالحکم ہے اس کی تو ابو الحکم یہاں پر آیا اور آنے کے بعد اس نے زور کا پتھر مارا آپ کے بھتیجے کے سر کے اوپر کہ سر لو ہو گیا لیکن قسم خدا کی حمزہ کچھ بھی تو نہ کہا تمہارے بھتیجے ایک لفظ بھی جواب نہ دیا ایک بات بھی نہ کہی لیکن کیا کوئی آسرا نہیں ہے اس کے لیے کوئی کہنے والا نہیں ہے سر زخمی ہو گیا حمزہ خون کی دھارے بہ گئیں مگر کوئی ایک شکایت کا لفظ تک نہیں آیا حمزہ سن سے رہ گئے اور وہاں سے سیدھے کھانے کہ باقاعے آنگن میں آئے وہاں یہ سب لوگ کہہ لگا رہے تھے آج تو اچھا سبق سکھایا بڑا اچھا سبق سکھایا اب زبان بند ہو جائے گی اب کچھ نہ کہہ پائیں گے بڑا ہمارے معبودوں کا مذاق اڑاتے تھے بڑا ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے تھے آج کچھ نہ کہہ پائیں گے بہت قائد لگ رہے تھے ابو جہل کے, کے, کے سر کے اوپر اپنی کمان ماری اس زور سے کو اس کو سر پھٹ گیا شیر عرب تھے ان سے تو کانپتے تھے لوگ ان کے دبدبا پورے ارب میں تھا اس کا سر پھٹ گیا خون بہن لگا اور کہا کہ شام یاد رکھو کہ میرا بتیجا کوئی بےآسرا نہیں ہے وہ بنے ہاشم کا چشمے چراغ ہے وہ حمزہ کا بھتیجا ہے اس کی آبرو ہے اس کی عزت ہے یعنی جو چاہے اس کو کچھ بھی مار پیٹ لے زخمی کر دے کوئی ایکشن نہیں ہو ابل نے کہنے کی بہت کوشش کی کہ حمزہ میری بات سنو وہ ہمارے ماؤدو گالیاں دیتا ہے لیکن جناب حمزہ نے کہا کہ جس شخص کا دل چاہتا ہو کہ وہ اپنی بیوی کو رنڈ کرے جس شخص کا دل چاہتا ہو وہ آئے اور آنے کے بعد باہر کے مجھ سے فائٹ کرے مجھ سے لڑے میں دیکھتا ہوں کس کے بازو میں کتنا دم ہے میں دیکھتا ہوں یہ کہا اور غصے میں کہا گیا کہ اگر محمد کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک دین پیش کر رہا ہے تو ابو جہل میرا دین بھی وہی ہے جو محمد کا دین ہے اور تم جاکشن اس کے خلاف لیتے ہو ہم میرے خلاف لے کے دکھاؤ میرا دین بھی وہی ہے جو ان کا دین ہے شو مچا دیا ابو جہل نے لوگوں بے ایمان ہو گیا ہے لوگوں حمزہ نے اپنا دین بدل لیا ہے لوگوں حمزہ بھی اپنے بھتیجے کے دین پہ ہو گیا ہے شوم لگا لوگو بھڑکا لگا لوگوں لیکن وہاں سے حمزہ سیدھے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے خون میں نہائے لولان حمزہ نے کہا کہ بھتیجے افسوس کی ضرورت نہیں ہے اتنا افسوس کیوں کرتے ہو میں نے تمہارا بدلا لے لیا خون کی تلیاں پہ حضور کے چہرے سے لیکن کہا کہ افسوس نہیں کرو خوش ہو جاؤ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے حضور سر اٹھا کے چچا مجھے آپ کی اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوئی آپ آب نے ابو جل کو زخمی کر دیا ہے آپ نے اس کا سر پھاڑ دیا ہے مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوئی حیران کیوں؟, کیوں؟, کیوں خوشی نہیں ہوئی تمہیں حضور نے فرمایا کہ چچا اسلام قبول کریں میرا دین قبول کریں بس یہ خوشی ہے میرے. اس کے علاوہ کوئی خوشی نہیں میرے لیے خوشی کے بات صرف یہ ہے سوچ میں پڑ گئے حمزہ وہاں غصے میں تو کہے آئے تھے ابو جہل کے سامنے لیکن دل سے تھوڑے مسلمان ہوئے تھے دل سے تھوڑے ایمان لائے تھے ایک رد عمل میں ایک اشتعال میں کہ گئے تھے لیکن دل سے تو اپنے دین پر تھے مطلب کے دین پر تھے اب کسی حمزہ جیسے کسی آدمی کا ایسی بات کو قبول کر لینا جس پہ اس کا ایمان نہیں ہے کیسے ممکن ہے حمزہ نے کہ اگر میرے دل قبول کرے بیٹے تبھی نہ بتیجے تب ح فرمایا تو کیا اسلام سچ نہیں ہے مختلف کر کے کہا حمزہ بہتے آنسو سے خون مل. یعنی سب کچھ بیت گئی حضور کے اوپر خون کی تلیاں بہ گئی ذرا فکر نہیں کیا بیت گئی فکر ہے تو صرف یہ کہ میرا دین میرا مشن میرا پیغام ایک دھن بس اس کے علاوہ کچھ نہیں اور چہرے پر وہ سکون جو صرف سچے انسانوں کے چہرے پر ہوتا ہے زخمی ہوٹوں سے ان کا دل پکار اٹھا حمزہ گا کہ تیرا حمزہ زخمی ہوٹوں سے خون میں بہتے ہوئے ماتھے کے ساتھ جس راہ کی طرف بلا رہا ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی حمزہ اور اگر یہ بھی سچ نہیں تو دنیا میں اور کیا سچ ہو سکتا ہے کھڑے کے کہنے لگے کہ بیٹے بھتیجے میں نے نے دل نے تمہاری سچائی کا یقین کیا اور میں پورے ست کے دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ لا حضور کی چین پر پھولوں کی بارش ہو گئی حضور نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ اس راہ کی اس آزمائشوں میں میرے چچا کو ثابت قدم رکھنا یہ بہت کٹن راستہ ہے میرے اللہ اس کی آزمائشوں میں ان کو جمعہ رکھنا ان کے پیر ان کو خوصلے کے ساتھ اسلام کے لئے ایک بہت بڑا واقعہ تھا یہ حمزہ کر اسلام قبول کرنا پورے عرب دہل گیا اور اس کے تین دن کے بعد ایک اور واقعہ حضور اقبال صلی اللہ علی عمر ابن ہشام اور عمر ابن خطاب ان دونوں کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی مدد فرما حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے حضرت عبداللہ بن ہو گئے اب تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے ٹھیک تیسرے دن اللہ تعالی کی ایک اور مدت سامنے ائی مشایک نے مکہ نے حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے سے گھبرا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی اسکیم بنائی اور جناب عمر ابن خطاب کو مامور کیا کہ کو شہید کرے. تاکہ فتنے کی جڑ ختم ہو جائے فار پوں کے ساتھ بھیجا گیا کہ جاؤ تم ام عبداللہ فرماتی حفشے کے لیے ہم لوگ بستر باندھ رہے تھے تو ایک روز عمر آئے اور لگے کہ عبداللہ بستر باندھ رہا ہے تم لوگوں نے ہمارے لیے اللہ كا نام لینا دوبر کر دیا یہاں پر تم نے زمین و آسمان تنگ کر دیا ہمارے لیے اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں کہیں بھی نکل جائے جہاں ہم کم سے کم اپنے اللہ کا نام تو لے سکیں تو کہتی ہے میں نے دیکھا کہ عمر کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی میرے دل کو اسی وقت احساس ہوا تھا کہ ایک روز عمر اسلام ضرور قبول کریں گے ان کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی میری اس پر تیر گئی لیکن اس روز تو وہ اس, اس مشن پر معمور کیے گئے کہ حضور کو شہید کرنے کے لیے جائیں تو اس میں جا رہے تھے شہید کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ اس مسلمان اس وقت اور تیس چالیس کی تعداد میں ہو گئے تھے تیس پینتیس مسلمان ہو گئے تھے جو بن القم کے گھر کے اندر رپوش تھے جناب حمزہ تو ابھی ایک دو دن پہلے ہی اس میں آئے تھے بن القم کے گھر میں اور تیس پینتیس کی تعداد تھی وہاں پہ وہ نمازیں سیکھتے اور اسلام کے احکام سیکھتے تھے اور وہاں چھپ چھپ کر کہ آواز بھی بلند نہ ہونے پائے اللہ کی بڑائی کا اعلان باہر نہ جانے پائے چپ چھپ کر اللہ کا نام لیتے تھے حضور اقدس علیہ اسلیم بھی انہیں کے ساتھ تھے صحابہ کرام کے ساتھ ملی فاروق گھر سے نکلے اور یہ طے کر کے کہ ان, کو ان کو معمور کیا گیا ہے حضور کو شہید کریں گے باقاعدہ گئے اور جانے کے بعد تیز تیز قدموں کے ساتھ آنکھوں میں صفا کی تیر رہی ہے تلوار کے قبض بےحاد مضبوط ہے کہ آج جو ہے اس مسئلے کا خاتمہ خادم کر دینا ہے कबीले जहरा के सादीब ने वक़्स आते हुए दिखाई दिए बाद जवायत में नवीब ने मसूद का जिक्र है लेकिन सादिवनबी वक्स आते हुए दिखाई दिए देखा तो उम्र के चेहरा बिछा हुआ है जब बड़े कसे हुए हैं बड़े गुस्से में है वही लोग जो खानदान के थे अपने कितने दोस्त अजनबी हो गए थे सारे रिश्ते गार हो गए थे सारी आंखें बे रहें अजनबीयत में, में तब्दील हो गई थी किसी में कोई अपना अपनाइत नहीं अल्लाह के नाम लेते ही इतना बड़ा जुर्म हो गया था وہی گلیاں پرائی ہو گئیں جن کی دھول میں لوٹ لوٹ کے بڑے ہوئے اور جن کے ساتھ رہے ہمیشہ وہ دشمن من کے سامنے آ گئے کیوں جا رہے عمر بڑا قریبی رشتہ رہا ہے خاندان بنو ہاشم سے خطاب کے خاندان کا اب جا کیوں رہے ہیں شہید کرنے کے لیے کیا بات ہے عمر بڑے کو میں دیکھتے ہو اور کہا گلا کے ساتھ میں سوچتا ہوں کہ میں آج اس فتنے کو جڑ سے ختم کر رہا ہوں میں جس نے سارے رب کو جھگڑوں میں ڈال رکھا روز ایک نیا ڈرامہ اب حمزہ بھی مان لیا ہے اب تو اس فلموں کو ختم کرنا ہے صابی رسول جناب سعودی نے وقاع اندر سے مسلمان تھے لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے بہت لوگ سے لوگ ڈر کے وجہ سے ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ٹھیک ہے مشن ٹھیک ہے لیکن اپنی بہن کو سمجھاؤ پہلے وہ بھی تو اسلام لے آئی یقین نہیں آیا عمر کو میری بہن فاطمہ فاطمہ بنتے خطاب وہی وہ نہیں خباب جو قرآن تو بل کھا کے رہ گئے پہلے میں اپنے گھر ٹھیک کرتا ہوں پھر اپنے بہن کو مزاج کھاتا ہوں پلٹ آیا اپنے بہن کے گھر کی طرف وہاں جا کر دیکھا تو گھر میں جناب خباب قرآن کریم کی یاد کرا رہے تھے ان کی بہن کو جناب فاطمہ کو اور آواز آ رہی تھی باہر پا ہا ماں کلخا اے اللہ کے رسول یہ قرآن ہم نے اس لیے اتنا دل نہیں کیا تھا کہ آپ دکھ میں پڑ جائیں اللہ تسکر یقا یہ تو صرف ایک یاد دہانی تھا ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں یہ آواز باہر آ رہی تھی میرے فاروق اسے سے بےتاب ہو گئے اور دروازہ دھڑ دھڑ بہت زور سے گلوار کا پڑتا مارا دروازے کے اوپر کھولو دروازہ ڈر گئیں بہن بھی ڈر گئیں گئی بہن ہوئی بھی ڈر گئے عمر کے غز و غذب غیر وغب سے دنیا واقف تھی دنیا ڈرتی تھی کامپتی تھی, تھی جناب اور فاروق سے کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں دروازہ کھلوایا زبردستی پکا بہن درواز... فاطمہ دروازہ کھولو عمر کھولا دروازہ ڈرتے ڈرتے تو عمر کھڑے تھے تم تمائے ہوئے غد وغب کی تصویر بنے ہوئے کہنے لگے کہ کیا پڑھنی تھی تم یہ کیا آواز آ رہی تھی ابھی میں تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو کیا تم محمد صلی اللہ صلّم کے پر ایمان لے آئے ہو اور یہ کیا کر کے کوئی بھی چیز جو ان کے ہاتھ میں ہوگی یا غالبان تلواری ہوگی پڑتلا اس کو الٹی طرف سے ماری ہوگی اتنی زور سے ماری کہ ان کے سر پھٹ گیا جناب فات چیخ لے کے بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی تم سچ کون بہن لگا فاطمہ کے اور کہنے لگی کہ ہاں امر سچ ہے تم نے سنا ہے ان کی فوار بے پہ پھیل گئی لیکن کوئی شکایت غصہ جیسے سرد ہو گیا ہو کوئی شکایت نہیں کی اپنے بھائی سے مودی جیسے آنسوس آنکھیں بھر گئی ان کی اور کہنے لگی کہ سچ ہے امر جو تم نے سنا ہے سچ ہے اپنے اسلام قبول کر لیا ہے انہوں نے بھی کر لیا ہے مگر جو سچائی دل میں بیٹھ گئی ہو کیا کسی تہذیب سے کسی سزا سے تم اس کو نکال سکتے ہو ہمارے سینوں سے ممکن ہے یہ ٹکڑے بھی کر دو ہمارے دل جس کو سچ مان چکا اس کو سچ مان چکا بدل نہیں سکتے اس کو ہم. لوگ اسلام پہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے تلوار سے کوئی چیز نہیں پھیلا کرتی تلوار دل میں محبتیں نہیں پیدا کیا کرتی تلوار کسی مشن کے لیے مر جانے کا جذبہ نہیں پیدا کرتی محبتیں تو دل میں پیدا ہوتی ہیں دل جیتا جاتا ہے تب آدمی زندگی کا نظام بدلتا ہے زبردستی آدمی پالیٹکس تو کر سکتا ہے مگر کسی مشن کے لیے مر جانا یہ جب تک دل قبول نہ کر لے کسی شے کو یہ ممکن نہیں ہوتا کوئی بھی دین اور کوئی بھی نظام محبت سے پھیلتا ہے کیونکہ محبت دل میں گھر کرتی ہے تلوار تو خالی گردن کاٹتی ہے لیکن دل میں جو چیز گھر کرتی ہے وہ تو کوئی اور شہ ہوتی ہے تلوار کپڑتلا مارا لیکن گا کے کہ تم نکال نہیں سکتے نا جو چیز دل میں سچائی بھر گئی اس کو کون نکال سکتا عمر کون نکال سکتا تم ہمارے اگر ٹکڑے بھی کر دو تلوار سے تو اب یہ نکل نہیں سکتا ہمارے دل سے حیرت میں رہ میری چھوٹی بہن جو کبھی مجھ سے آنکھ ایک ماں کے پیٹ میں ہم دونوں نے پیر کھولے کبھی میرے سامنے آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں تھی اسے یہ کون سی طاقت ہے اس کے اندر بھر گئی کون سی آگ بھر گئی اس کے اندر کہ آج بھی اسے آنکھ ملا کے بات کر رہی ہیں؟ اب پورے, پورے اعتماد کے ساتھ سناٹے میں رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ سوچنے لگے کہ یہ کون سا جذبہ ہے یہ خون میں بھیگے ہوئے دخسار تمتماتے ہوئے کون سے جذبے سے سرشار ہیں یہ کونسا? یہ اسلام آخر کرتا کیا ہے یہ کون سے جادو ہے جو لوگوں کو پلٹ دیتا ہے بالکل سوچ میں پڑ گئے کہ اچھا مجھے دکھاؤ یہ کیا مر ایسے نہیں دی, دی جاتی, دی جاتی ہاتھ پیر دھو پہ صحیح کرو تم کو ہاتھ میں لینا اور اپنے ہاتھ سے پانی ڈال کے ہاتھ پیر دھلائے اور پھر قرآن اگر میں ہی تمہارا سچا خدا ہوں تو تم صرف میری ہی کیوں نہیں کرتے اس آیت کا ترجمہ ہے کھڑے ہو گئے ہم نے فاروق علم اور کیا فاطمہ میں بھی جاؤں گا محمد مصطفیٰ کے پاس میں ضرور جاؤں گا محمد مصطفیٰ کے پاس اور یہاں سے سیدھے زیدہ ابن ارخم کے مکان کی طرف روانہ ہوئے جہاں مسلمان موجود تھے صحابہ اکرام تیس پہ کی تعداد میں موجود تھے حضور اقدس علیہ السلیم اور جناب حمزہ جو بھی ایمان لائے تھے وہ وہاں موجود تھے وہاں سے سیدھے وہاں کے لیے روانہ ہوئے اور اس کے بعد دروازے پہ, پہ پہنچے دروازہ بند تھا مسلمان تو سہمی وزندگی گزار رہے تھے اللہ کا نام اللہ اعلان لینے کی جورت نہیں تھی سہمی کب تک کیا سچائی کا اعلان کرنا بڑا جرم ہے کیا ہم جا کے اس کو سڑک پہ بھی نہیں کہہ سکتے چور ہی ہے وہ سنگ خشت مقید ہیں اور سنگ آزاد والی بات ہے کہ چور تو آزاد ہوتے ہیں لیکن سچ بات کہنے والے چور بن جاتے ہیں ہمیشہ بادل معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سنگ آزاد یعنی کتے تو آزاد گھومتے پھرتے ہیں اور پتھروں کو باندھ دیا جاتا ہے کہ کوئی کسی کتے کے نہ نی... ن... ن... مار سکے یہ اصول تھا نظام کا چراچی گئے وہ وہاں سے صاحبے گرام جھاگ جھاگ کے دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہ کون ہے تو دیکھا تو عمر کھڑے ہیں پتہ نہیں کس ارادے سے آئے ہیں حمزہ بھی خطرے میں گریوے شیر کی طرح چکرنا پتہ نہیں عمر کیوں آئے ہیں کیونکہ عمر کو تو سب جانتے ہیں عمر تو طوفان ہے عمر تو بجلی ہے کڑک ہے،, ہے جلال ہے ساری دنیا جانتی ہے عمر یہاں آئے تو کسی اچھے ارادے سے تو نہیں آئے ہیں یقینا حضرت حمزہ نے کہا دیکھ لوں گا میں ایک ہی وار میں عمر کا سر اس کی کردن اس کے پیروں کو دوڑا ہو کھولو دروازہ تلوار کے اوپر ہاتھ مضبوط کرتے ہوئے کہا کھولو دروازہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ایک وار کافی ہے عمر کے لیے جناب حمزہ نے کہا آنسوسی ڈوبی ہوئی آواز میں عمر نے جیسی ہی الفاظ کہے دار میں موجود تمام صاحب کے کی زبان سے نعرے تکبیر بلند ہو گیا اللہ اکبر روایت بتاتی ہے کہ مکہ کی ساری وادیاں گونج اٹھی لرز اٹھی پہاڑ وادیاں گونج اٹھیں آج تک جب سے حضور وسلم نے دعوی نبوت کیا تھا اس شان اس جوش کے ساتھ اللہ کے بڑائی کا اعلان نہیں کیا گیا تھا مجھے فاروق امن لانے کے بعد کیا وہ زوردار نعرہ جس نے مکہ کی ساری وادیوں کو لرزا دیا یہ نعرہ جو اسلام کی قوت کا سب سے پہلا جرت بندانہ اظہار تھا غیرت اور جوش اور طاقت اور اہمیت سے بھرا ہوا یہ بھرپور نعرہ جو ان مظلوم لوگوں کی ایک للکار تھا جنہیں اللہ کے نام لینے کے جرم میں گٹ کے جینے میں مجبور کیا گیا تھا جسے جس مکے کی ساری وادیاں لرز گئی خانہ کعبہ کا آنگن تک کسی کو خبر نہیں کہ ایک معصوم عورت کے آنسو کی گونج تھا فاطمہ بنت خطاب جس اپنے بھائی کو جس نے اسلامی تاریخ کو جس نے پوری انسانیت کو وہ شخص دیا جس کے دشمنوں تک نے اس کی عظمت کا اطراف کیا عمر فاروق کی ٹکر کا اور مثال کا آدمی پوری اسلامک ہسٹری نہیں بلکہ ہسٹری کے اندر نہیں پنڈت نہ اپنی کتاب لیٹسٹ ڈاٹر میں لکھا ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو اگر کمپیر کریں عمر فاروق سے اس کی کامیابیوں سے اس کے فتوحات سے تو عمر کا مقابلہ کر نہیں سکتے ہم سکندر اعظم کی فتوحات بھی گرد ہیں عمر کے آگے جس کے گھوڑوں نے صرف 10 سال کے عرصے کے اندر ہندوستان کے ساحلوں تک پر اور ہندوستان کے گنگا کے کنارے گھوڑے اس کے پانی پی رہے تھے پتہ کر کے پھینک دیا جغرافیہ انسان لیکن کبھی کبھار ذرا سی واقعات کمزور طاقتیں کتنا بڑا انقلاب لے آتی ہیں یہ ایک عورت کا اسلامک ہسٹری کے اوپر احسان ہے کہ حقیقت میں کمارے فاروق کو اپنے آنسوں کو صدقے میں عطا کیا یہ دوسری چیز تھی اسلام کے لیے جناب حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد جناب عمر فاروق کا ایمان اسلام کے لیے ایک نئی طاقت کا نشان بن کیا ہے حضور عبدالسلم ظاہر کے اسلام کے لیے مستقبل روشن ہوا اب تو مشقین مکہ سے ناقابل برداشت ہو گیا مشقین مکہ کے لیے دس منٹ ہے مشقین مکہ کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا اب ان کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں تھا کریں اب تو فاروق جنہیں اس مشن کے لیے معمول کیا گیا تھا اور جو شانت جو طاقت تھے جناب حمزہ ظالمانہ مادہ کیا گیا ایک, ایک دھماکہ تھا ان کے لیے نجاشی کے دربار سے لوٹ آئے تھے ناکام ایک زخم تھا ان کے لیے پھر حمزہ ایمان لائے یہ دوسرا بڑا زخم تھا ان کے لیے پھر عمر ایمان لائے یہ تیسرا بڑا زخم تھا ان کے لیے پوری مشاورت بیٹھ گئی ان کی پوری پارلیمنٹ بیٹھ گئی ان کی ندبہ کے اندر سارے سردار سارے قبیلوں کے سردار آئے اولی فتنہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اب ہم کیا کریں کیا کریں کیسے روکیں اسلام کے بڑھتے ہوئے خطرے کو فتنے کو کیسے ہم روکیں چانچی ایکم محرم الحرام سن ساتھ کو یہ میٹنگ ہوئی بہت بڑا جلسہ ہوا مکے کے سارے قبیلوں کے سردار آئے اس کے اندر سارے رئیس و قریش کے سارے سردار اور وہاں پر ساری بحث و بحث کے بعد خاندان بنو ہاشم پورے خاندان بنو ہاشم کے, کے فیصلہ کیا گیا پورا خاندان چاہے وہ مسلمان ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں ان سب کو بند کر دیا جائے اور اس ماہر کی جو شاعر لکھی گئی تھیں وہ یہ تھی کہ ہم اللہ کی قسم کھا کر عہد کرتے ہیں کہ جب تک بنی ہاشم اور بنی عبد المطلف محمد کو ہمارے حوالے نہ کریں اس وقت ان سے ملنا جلنا شادی اور نکاح اور لین دین کا کوئی بھی تعلق باقی نہیں رکھا جائے گا ان سے بات بھی نہ کی جائے گی انہیں اپنی مجلسوں میں بیٹھنے بھی نہیں دیا جائے گا انہیں گلی بازاروں میں نکلنے نہیں دیا جائے گا ان کا کوئی بھی حمایتی اگر ان تک کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچانا چاہے گا تو پہنچانے نہیں دی جائے گی یہ جب تک ہمارے حوالے نہ کرنے محمد وسلم کو یہ یہ معاہدہ کیا گیا لیکن آفری ہیں بنو ہشم کے اوپر وخو خاندان کے اوپر بہت سے وہ لوگ تھے جو ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ خود ابو طالب ان میں تھے شامل جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن اس محمد کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا انہوں نے۔ انہوں نے, انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ہاں مر جائیں گے بھوکے مر جائیں گے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ چنانچہ اسارا اس خاندان بائیکاٹ کی تحریک منصور ابن اخرم نے اپنے ہاں سے لکھی۔ لکھنے کے بعد یہ کاوے میں لٹکائی گئی تین مورے تین مورے اس کے اوپر لاکھی لگائی اور تمام سرداروں کی طرف سے یہ مادہ سائن, سائن کر کے یہ لگا دیا لگا دیا گیا اور اس کے بعد سارے بنو حاشم کو جنہیں جو حضور کا خاندان تھا اس کو دھکیل کر ایک پہاڑی کے دامن میں بند کر دیا گیا جس کو شیب ابو طالب کہتے ہیں جناب ابو طالب کی جو کہ خاندانی پہاڑیاں تھیں وہ اس لیے ان کو ان کے نام سے منصوبے وہاں پر یہ سارے مسلمان وہاں بند ہوئے ہیں مسلمان مسلمانوں غیر مسلم یا حضور کا پورا خاندان وہاں پہ بند کر دیا گیا کلش کا خیال تھا کہ بنو ہاشم ڈھکنہ ٹیک دیں گے اس کے آگے یا تو پھوٹ پڑے گی جو غیر مسلم ہیں جو حضور پہ ایمان نہیں لائے ہیں وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. کہ ہم کہاں ان کی ایسے چکر میں پڑ رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کو بھوکا مرتبہ نہیں دیکھ پائیں گے ٹوٹ جائیں گے یہ لوگ جب رسد بند ہو جائے گی کھانے پینے کا سامان بند ہو جائے گا آپ غور کریں کتنا ظالمانہ اور کیسا دلدوز یہ مادہ تھا جو حضور اقبص کے خلاف کیا گیا کہ بند کر دیا گیا پورے خاندان کو ایک شخص کی خاطر کون لوگ اپنے پورے خاندان کو جو ہے اپنی اتنی اذیت برداشت کر پائے گا خاندان کب تک ساتھ دے پائے گا کھانے کا سامان تو بس چند دنوں میں ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر تو یہ ٹوٹ جائیں گے لوگ کیا عجیب موڑ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینا تو نہیں جاتا انہیں سے چاہیے کہ پھول عطا کرنے جاتے ان بدبختوں کے پاس صرف کانٹے تھے دینے کے لیے حضور اکرم کے لیے اور کچھ نہیں تھا سچ کی میں कांटे ہوتے مکے کے افضائیں سوچتی جی ضرور ہوں گی. کہ کوئی ظلم ہی چھوڑو گے تم لوگ جب مسلمان کے ساتھیوں پہ نہ کرو جسم جذبات کوئی چیز بچلنے کی بغیر نہیں چھوڑو گے تم لوگ سر پہ کیچڑ تم نے ڈالی ان کے بیٹیوں کو طلاق تم نے دلوائی ان کے ان کے راہ میں کانٹے تم نے بچھائے جہاں سے مارنے کوشش کی گلا گھوڑنے کوشش کی چہرے پر پتھر مارے گندگیاں ڈالی راستوں میں کانٹے پھینکے کادوں پر اونٹ کی بوجھ رکھی تم نے ساتھیوں کی آنکھیں پھوڑی ٹانگیں کاٹی تم نے چیر دیا ان کو کاغ... کاغذوں کی طرح سے ٹکھنے احولان کیے بچے کی وفات پر جشن تم نے منایا اب اس کے بعد محمد کو اور ان کے سادھیوں کو بند کر کے ان کے بوڑھے اور بیمار چچا جنابی بطالب کو نادمہ خدیجہ کو معصوم بچے اور بچیوں کو بھوگا مار مار کے ترپا کے ولگا کے آخر کیا چاہتے ہو تم لوگ یقین اگر مکے کو زبان مل جاتی اس کے ضروروں کو مل جاتی تو یہ سوا ضرور کرتا ہو ان لوگوں سے کہ مکے کی شان ش بےفائی کا داغ لگانے والے وہ لوگ حضور کی اپنی گلیاں حضور کے اپنے آنگن حضور کی اپنی مٹی حضور کے اپنے لوگ اور اس طرح سے دشمن ہو گئے کہ کوئی چیز بھی کیا حقیٰ ہم سائیکی تھا جنہوں نے ادا کیا اور صرف جرم ہے کہ محدود یوں کہتے تھے کہ اللہ میرا رب ہے اس کے علاوہ کوئی میرا رب نہیں صرف اس کہ وہ دنیا کو سچ دینا چاہتے تھے سچائی کے پھول عطا کرنا چاہتے تھے اور دنیا بدلے میں ان کو کانٹے ادا کر رہی تھی صرف یہ کلائمیکس جائے تو کہ جب بند کر دیا گیا اور آپ دیکھیں کہ تین سال تک حضور وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے اسی طرح سے گزارے کیا آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایک مہینہ میں نے اور بلال نے صرف اس چیز کے اوپر گزارا ہے جو بلال کی بغل میں تھی صرف لوگوں نے چمڑے چمڑے پیس پیس کے چاٹے پتھروں کی یعنی پیڑوں کی چھالیں اور پیڑوں کے پتے تک چپا چپا کے لوگوں نے دن گزارے اور جس کو ماں کی چھاتیوں میں دودھ سوکھ گیا بچے بلک بلک کے مر گئے гут کے بغیر مر گئے لیکن ان کے دل نہیں پسے گے مقتوب گد دل نہیں پسیجے. لیکن میں کہوں گا آفری ہے مسلمانوں پر صحابہ کرام پر بنو ہاشم پر ایک شخص بھی ایسا تھا جس نے اللہ کے رسول سے بے وفائی کا داغ اپنے دامن پہ لگایا کوئی بھی اس آزمائش کی گھڑی میں آزمائش گھڑی میں حضور کو کسی نے تنہا نہیں چھوڑ ایک ادمی بھی بنو ہاشم کا ایک ادمی بھی حضور کو اس تین سالہ آزمائش میں چھوڑ کر کے نہیں گیا تین سال کی آزمائش کے بعد اللہ تعالی نے ایک جو سویر نکالی رہائی کی وہ اللہ کے درف سے تھی حالات کے ہر اندھیرے میں جب سرنگ بند ہو جاتی ہے گلی بند ہو جاتی ہے اللہ روشنی کا کو کوئی چراغ ضرور جلاتا ہے جی تین سال کے کے اس پورے دلدوز کے بعد حضور اقدس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امید کی ایک روشنی عطا فرمائی اور ظلم و سدم کی گھڑیاں ختم ہوئی اگلے درس میں ان شاء اللہ سے کے جی بعد میں وہ نا نماز جنازہ کا ذکر کیا ہے میں نے نماز پنج دی ہے اس کے بارے میں یہ سوال اٹھانا کہ وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا اور جس کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھی ہے اور جب وہ یوں کہہ رہا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیر کی جائے گی وہ خط نجاشین لکھا حد میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ کے میں خود حاضر ہوتا ہے یا رسول اللہ ظاہر یہ تو ایمان کھلا یا رسول اللہ کے لفظ سے شروع ہوتا ہے وہ خط تو یہاں پر وہ بیسے اٹھتی نہیں ہے جو اٹھاتے ہیں ہمارے یہاں کے علماء نام کہ گویا یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایتھوپیا جو ایک اسلامی ملک نہیں تھا لیکن وہاں پر گویا اس کی حمایت کی گئی اور اس کی یہ, یہ جو ثابت کرتے ہیں اس کو میں اس کانسرٹ میں بتا رہا ہوں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اللہ کے رسول نے اس کو اسلام کی سنتائی اللہ